بسم الله الرحمن الرحیم <تصفيق> والحمد الحمدللہ رب العالمین و اشہدو اللہ الہی لالہ وحدہ لا شریک اللہ و اشہدو ان محمدًا عبدہو رسولہ صلوات اللہ وسلام علیہ وعلى آلہ وعلى اصحابہ و, و من احتدہ بہدی و استنہ بسنتہی علی یوم وبعد قابل احترام سامعین و مشاہدین و مشاہدات کی چھوٹی نشانیوں کا تذکرہ آپ کے سامنے کیا جا رہا ہے آج دو چھوٹی نشانیاں آپ کے سامنے بیان کی جائیں گی ایک عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت اور دوسری چھوٹی نشانی عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت بن ابان رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس بیٹھے ہوئے تھے تو انہوں نے فرمایا کہ تم میں سے کسی فتنے سے متعلق اللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد یاد ہے تو حضیفہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے کہا کہ مجھے اسی طرح یاد ہے جس طریقے سے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا اللہ کے رسول نے فرمایا تھا کہ آدمی کے لئے اس کی بیوی اس کے مال اس کی اپنی جان اس کی اولاد اور اس کے پڑوسی میں فتنا ہے اس فتنے کو سوم و صلات امر بالمعروف اور نہیں ان کر مٹا ڈالتے ہیں یعنی یہ فتنہ ختم ہو جاتا ہے انسان نماز کی پابندی کرتا ہے روزے کی پابندی کرتا ہے اور معروف کا حکم دیتا ہے منکر سے لوگوں کو روکتا ہے بھلائی کا حکم دیتا ہے توحید کا حکم دیتا ہے منکر سے شر سے شرک سے بدات اور خرافات سے ہر قسم کی برائی سے لوگوں کو روکتا ہے یعنی مقدس فریضہ جو انبیاء کا فریضہ رہا ہے اسے انجام دیتا ہے تو اللہ رب العالمین گویا کی اس فتنے کو ختم کر دیتا ہے عمر فاروق فرماتے ہیں کہ میری مراد یہ فتنہ نہیں ہے بلکہ وہ فتنہ ہے جو سمندر کی موجوں جیسا تلاتم خیز ہوگا یعنی جو بہت بڑا فتنہ ہوگا اور جس فتنے سے بہت کم لوگ محفوظ ہو پائیں گے تو حذیفہ ابوالعمان رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اب المومنین آپ کا اس فتنے سے کوئی تعلق نہیں ہے آپ کے اور اس فتنے کے درمیان ایک بند دروازہ ہے عمر فاروق نے کہا کیا کہ وہ دروازہ کھولا جائے گا یا توڑا جائے گا تو انہوں نے فرمایا کہ نہیں اسے توڑا جائے گا عمر فاروق نے تو پھر فر، فر، فر، فر، فرمایا تو پھر فر وہ کبھی بند نہ ہو سکے گا یعنی جب دروازہ توڑ دیا جائے گا تو پھر وہ دروازہ کبھی بند نہیں ہو پائے گا تو راوی حدیث کہتے ہیں کہ کیا عمر کو معلوم ہے کہ وہ دروازہ کون ہے تو انہوں نے کہا کہ ہاں بالکل اسی طرح جیسے وہ یہ جانتے ہیں کہ کل دن آنے سے پہلے رات آتی ہے یعنی دن آنے سے پہلے رات آتی ہے وہ جانتے ہیں اسی طریقے سے وہ بھی جانتے تھے کہ دروازے سے مراد کون ہے یعنی خود مراد ہیں وہ اور یہ بخاری اور مسلم کی روایت ہے تو اس حدیث میں دروازے سے مراد ہم نے فاروق رضی اللہ تعالیٰ کی ذاتِ مبارکہ ہے اور وہ دروازہ ایک مجوسی غلام تھا اس کے ہاتھوں توڑا گیا اور واقعہ بہت مشہور ہے اور واقعہ کچھ اس طریقے سے ہے کہ صحابی رسول مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ عنہ کے پاس ایک عزیز پرست غلام تھا مجوسی تھا اور اس کا نام جو ہے فیروز تھا اور اس کی کنیت ابو لولو تھی ایک دن اس نے اميال المومنین عمر فاروق رضی اللہ عنہ سے شکایت کی میرے جو آقا ہیں یعنی مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالی عنہ میرے جو مالک ہیں وہ مجھ سے زیادہ اجرت لیتے ہیں تو انہوں نے پوچھا کتنی اجت دیتے ہو کہا دو درہم روزانہ ادا کرتا ہوں تو آپ نے پوچھا کیا کام کرتے ہو کہا کہ لکڑی اور لوہے پر نقو و نگاری کا کام کرتا ہوں تو آپ نے فرمایا اتنا اچھا کام کرتے ہو تو دو درہم زیادہ تو نہیں ہے تو اس بات پر اسے غصہ آ گیا اور اس نے ایک زہر آلود کئی دنوں تک تیار کیا خنجر زہر آلود خنجر کئی دنوں تک اس نے تیار کیا اور اسے ب... اور جب وہ خوب زہر آلود ہو گیا تو ایک دن فجر کی نماز میں ابی المنی رضی اللہ تعالیٰ لوگوں کے عوامت فرما رہے تھے پہلی رکعت کے اندر جا کر کے اس نے آپ پر حملہ کیا اور کئی وار کیا ناف کے نیچے بھی اس نے وار کیا اور زخم اتنا گہرا تھا کہ آپ ڈھال ہو کر کے گر پڑے خون بہت بہ چکا تھا انہوں نے پوچھا کہ میرا قاتل کون ہے کہا گیا کہ آپ کا قاتل فلا ہے یعنی مسلمان نہیں ہے مجوسی ہے تو انہوں نے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا اور کہا کہ مجھ پر حملہ کرنے والا کوئی اسلام کا دعوے دار نہیں ہے اس کے بعد وہ خنجر لہراتا ہوا دوسروں کو زخمی کرتا ہوا بھاگا لیکن اسے پکڑ لیا گیا کئی لوگوں کو اس نے شہید کیا اور کئی لوگوں کو اس نے زخمی کیا لیکن اس نے آخر میں خودکشی کر لی امیر المنی رضی اللہ تعالی عنہ، نے پوچھا اپنے بیٹے عبداللہ سے کہ میرے ذمہ کتنا قرض ہے بتایا گیا کہ اتنا قرض آپ کے اوپر ہے چھیاسی ہزار درہم تو آپ نے فرمایا کہ میرا متلو کا جو مال ہے اس مال کو بیچ کر کے یہ قرض ادا کر دیا جائے اس کے بعد انہوں نے شہادت سے پہلے بہت پہلے خلافت کی چھ لوگوں کی کمیٹی انہوں نے بنا دی تھی اور ان کو اختیار دے دیا کہ ان میں سے جن کو چاہیں اپنا خلیفہ منتخب کر لیں یعنی شہادت سے قبل کی بات ہے یہ اور اس کمیٹی میں علی رضی اللہ عنہ کو عثمان کو اور زبیر اور طلحہ صادن بقاص اور عبدالرحمٰن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ چھ لوگ تھے اور کہا کہ ان میں سے جس کو چاہو اپنا خلیفہ منتخب کروں نامزد کر دیا چھ لوگوں کی کمیٹی بنا دی اور اے عمر اے اور اس کے بعد تین دنوں تک آپ کا یہ زخم رہا اور زخموں کی تاونا لا کر کے تیسرے دن وہ شہید ہو گئے اور اس طریقے سے کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شہادت آپ کی شہادت کے تعلق سے آپ کا جو فرمان تھا وہ پیشین گوئی سچ ثابت ہوئی عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی شہادت یہ کسی خلیفہ اور می المین کی پہلی شہادت تھی ان کی شہادت کے بعد امت مسلمہ فتنوں سے دوچار ہو گئی جب تک وہ باقاعد حیات رہے زندہ رہے امت فتنوں سے محفوظ اور معمون تھی ان کی وفات کے بعد ہی انہیں قتل کیا گیا انہیں شہید کیا گیا ان کی وفات اور شہادت کے بعد امت کے اندر فتنوں کے دروازے ایسے کھلے کہ آج تک بند نہیں ہوئے کیونکہ وہ دروازہ توڑا گیا تھا اور جو دروازہ توڑا جاتا ہے اسے پھر بعد میں بند نہیں کیا جا سکتا اس لیے فتنوں کے دروازے آج بھی کھلے ہوئے ہیں اور یہ اللہ کی طرف سے ایک آزمائش ہے اللہ کی طرف سے ایک قونی نظام ہے اور قیامت تک سمجھ لیجئے کہ کی اس طرح کا فتنہ باقی رہے گا تمہرے فاروق رضی اللہ تعالیٰ کی شہادت بھی قیامت کی چھوٹی نشانیوں میں سے ایک نشانی جو واقع ہو چکی اور اس انہیں ایک مجوسی نے شہید کیا قتل کیا آج بھی جو دشمنان صحابہ ہیں وہ اس مجوسی کے قاتل یعنی اس جو مجوسی تھا اس کا باقاعدہ جشن مناتے ہیں اور جس دن اس نے قتل کیا تھا شہید کیا تو ہمارے فاروق رضی اللہ عنہ کو اس دن لوگ جشن مناتے خوشی مناتے جو صحابہ کے دشمن ہیں جنہیں ہم روافظ کہتے ہیں شیعہ کہا جاتا ہے اور آج بھی ایران کے اندر ابو لولو کی قبر موجود ہے جس کی باقاعدہ عبادت کی جاتی ہے اور اس کی قبر کا طواف ہوتا ہے اور اسے شجاع الدین کا لقب دیا گیا یعنی دین کا بہادر شخص جس نے دین کے لئے بڑی خدمت کی دین اسلام کے لیے بڑا کارنامہ اس نے کیا یہ گویا کی یعنی یہ لوگ سمجھتے ہیں اب آپ سمجھ جائیں کہ یہ لوگ اسلام کے صحابہ کے مسلمانوں کے کتنے دشمن ہوں گے جو امیر المن عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قتل کرنے والے کو شجاء الدین کا لقب دیتے ہوں اور اسے بہادر کا لقب دیتے ہوں اور اس طریقے سے اس کے کارنامے کو بہترین کارنامہ قرار دیتے ہوں آپ اندازہ لگا لیں تو عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰوں کی شہادت یہ بھی قیامت کی چھوٹی نشانوں میں سے نشانی اسی طریقے سے آپ کے بعد جو تیسرے خلیفہ راشد ہیں عثمان غنی جنہیں ضنورین کہا جاتا ہے ہمارے بھی صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ ان کے ساتھ اپنی دو بیٹیوں کا نکاح کر رکھا تھا عمر فاروق ہمانبی عمر فاروق رضی اللہ نے اپنی بیٹی کی شادی کر رکھی تھی اللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے جن کا نام تھا حفصہ اور ابو بکر صدیق رضی اللہ نے بھی اپنی بیٹی عائشہ کی شادی اللہ کے رسول صلی علیہ وسلم کے ساتھ کی تھی اللہ کے سوی صلی اللہ علیہ وسلم ان دونوں کے دامات تھے اور جو دو خلیفے راشد ہیں تیسرے اور چوتھے وہ ہمارے نبی کے دامات تھے تو عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے ساتھ ہمارے نبی نے اپنے دو بیٹیوں کی شادی کی تھی انہیں جو جو کمیٹی منتخب کی تھی بنائی تھی عمر رضی اللہ عنہ, عنہ نے اتفاق رائے سے عثمان غنی رضی اللہ عنہ, عنہ کو تمام صحابہ نے اپنا خلیفہ منتخب کر لیا اور سب نے آ کر کے ان کے ہاتھوں پر بحد کی اور انہیں بھی شہید کیا گیا جیسا کہ اللہ قسول صلی اللّہ علیہ وسلم کی پیشینگوئی تھی اسی بخاری کے اندر ابو موساشری رض اللہ علیہ سے روایت تھے کہ اللہ قرول صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ کے کسی باغ کی طرف نکلے ایک لمبی حدیث ہے اور اس کے اندر آخر کے اندر یہ ہے کہ پھر عثمان رضی اللّہ تعالی عنہ آئے تو میں نے کہا اب مساشری فرماتے ہیں کہ میں نے کہا یہیں ٹہرو پہلے میں اللّہ کے سور صلی اللّہ سے یاد لے تو ہمارے نبی سے انہیں اجازت لی تمہارے نبی نے فرمائی اجازت دے دو اور انہیں جنت کی بشارت بھی دے دو لیکن ایک آزمائش کے ساتھ ساتھ جو لا حل ان کو پہنچے گی ایک آزمائش کے ساتھ اور ایک دوسری حدیثوں کے اندر بتایا گیا کہ قمیص جو انہیں خلافت کی پہنائی جائے گی اس قمیص کو تم نہ اتارنا اسی لیے جب سبائیوں نے اور خارجیوں نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہوں کا محاصرہ کیا تو آپ نے نہ صرف صبر سے کام لیا بلکہ صاحب کرام کو سبائی اور خارجی ٹولے کے ساتھ لڑنے سے منع کیا تاکہ کسی مسلمان کا نہ خون ان کی وجہ سے نہ بہے ان سرپسندوں نے خارجیوں نے اور باغیوں نے اور سازش رچنے والوں نے حضرت علی عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے گھر کا پورے پچاس دن تک محاصرہ کیا اور آخر میں جا کر کے ان کو قتل کر دیا پانی تک کے لیے ان کو محتاج بنا دیا عثمان غیرضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مدینہ کے مسلمانوں اور صحاب کرام کے لیے مدینہ کے کنویں خرید کر کے ان کے لیے وقف کر دیا تھا پانی پینے کا انتظام کیا تھا لیکن وہی صحابی وہی مدینہ کے لوگوں کو پانی پلانے والا ایک ایسا وقت بھی آیا کہ جب ان کا محاصرہ کیا گیا پچاس دنوں تک ان کے لیے کھانا پینا تمام چیزیں بند کر دی گئی پانی کے بوند کے لیے ترستے رہے اور بڑی بے رحمانہ اور مظلومانہ طور پر حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کو شہید کیا گیا پچاس دنوں تک ان کے گھر کا محاصرہ کیا گیا اسلام کے اندر بڑے مظلومانہ طور پر ان کو شہید کیا گیا اس قدر مظلومانہ طور پر شہادت اسلام کے اندر نہیں ہوئی ہے جس قدر انہیں مظلومانہ طور پر شہید کیا گیا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پورے پچاس دن تک ان کے گھر کا محاصرہ کیا گیا پانی کے قطرے کے لیے ان کو محتاج بنا دیا گیا اور وہ قرآن کریم کی تھے کریمہ کی تلاوت کر رہے تھے فصیح فی الحم اللہ پر جب پہنچے تو اس طریقے سے انہیں لوگوں نے شہید کر دیا اور ان کی شہادت ذوال کی اٹھارہ تاریخ سن پینتیس ہجری کے اندر واقع ہوئی اور اس طریقے سے کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشینگوئی سچ ثابت ہوئی انہوں نے خلافت سے دستبرداری کا اعلان نہیں کیا کیونکہ وہی مستحق تھے اور وہی خلیفہ تھے اس لیے خلیفہ دستبرداری کا اعلان نہیں کرتا ہے اور ہمارے نبی نے کہا تھا کہ تمہیں جو قمیض پہنائی جائے گی تم اس قمیض کو تم نہ نکالنا یعنی خلافت کی قمیض تم نہ نکالنا ہمارے نبی کی ان کے لئے وصیت تھی اس لیے انہوں نے اس کی وصیت پر عمل کیا اس وصیت پر عمل کیا اور پھر انہیں شہید کر دیا گیا اور شہادت کے درجے پر وہ فائز ہوئے عثمان غنی رضی اللہ عنہ کا قتل کسی آدمی کا عام آدمی کا قتل نہیں تھا بلکہ ایک وسیع عریض اسلامی سلطنت کے سربراہ امیر اور خلیفہ کا دن دہاڑے بڑے ہی صفاقانہ اور مظلومانہ قتل تھا اس لیے ان کی شہادت کے بعد مسلمانوں کے جو حالات تھے مزید بگڑ گئے اور اس طریقے سے اور زیادہ ان کے ہاں نے جنم لینے لگے تو یہ ان دونوں کی شہادت قیامت کی چھوٹی نشانیوں میں سے نشانی ہے اور یہ ان دونوں کی شہادت اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت پر ایک دلیل بھی ہے کہ آپ نے جس طریقے سے فرمایا تھا اس طریقے سے ان کی شہادت کا واقعہ پیش آیا یعنی ان کو شہید کیا گیا آپ شادی کے مزدوق ہیں اللہ کی طرف سے آپ کے پاس وہی آتی تھی اللہ رب العالمین نے آپ کو وہی کے ذریعے سے بتایا کہ ان دونوں کو شہید کیا جائے گا حضرت عمر کو بھی اور حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہما کو قتل کیا جائے گا شہید کیا جائے گا اور ٹھیک اسی طریقے سے آپ کی پیشینگوئی سچی ثابت ہوئی اور ان دونوں کو شہید کر دیا گیا اور یہ دونوں چیزیں واقع ہو چکی ہیں بہرحال تو یہ اے اے اے اے یہ بھی قیامت کی نشانیوں میں سے دو نشانیاں ہیں حضرت عمر اور حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہما کی شہادت انشاءاللہ باقی اور جو نشانیاں ہیں آنے والے دنوں میں ہم آپ کے سامنے پیش کریں گے اللہ رب العالمین ہمیں ہر طرح کے فضنے سے محفوظ رکھے اللہ رب العالمین ہمیں صحابہ کی محبت دلوں کے اندر پیدا کرے اور جو صحابہ کے دشمن ہیں اللہ تعالیٰ انہیں غالت کرے انہیں برباد کرے ان کے مکر و ان کی سازش سے اللہ تعالیٰ پوری امت مسلمہ کی حفاظ فرمائے عام رب العالمین و اللہ علب محمد و اعلّ علیہ اجمعین صحاب اجمائن و جزاکم اللہ خیر و علیکم و اللہ وبرکاتہ